اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ علی محمد و محمد السلام علیکم شامین گرامی ہمارے سلسلہ در کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر چار سو سینتالیس ابلک تین سو نواسی یعنی تھری ایٹ نائن ہمارے بعض کرتا اوراد فتح کی شرح میں سے مقدس یا لطیف کی تشریح میں ہے یا جی کی تشریح میں ہے تو اس مقدس کی تشریح میں کل ایک درس ڈالوں کے مبارک عانوں تک پہنچایا تھا اور آج جو ہے ایک اور درس ڈالوں کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں تو اس میں اس کی میں مشہور جو ہے مخصر قرآن اور اس کی ان کی تفصیل اسمالحسنہ کی ایک تفصیل بھی تشریح بھی ہے خداب لوام البینات کے نام سے امام فخر الدین راضی اس سے مقدس اللطیف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللطیف کی علماء چار تفسیر کے ہیں آپ فرماتے ہیں اللطیف کی علماء چار تفسیر کے ہیں نمبر ایک لطیف ایسی چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے جو انتہائی باریک و چھوٹا ہونے کی وجہ سے حواس یعنی آنکھ دیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے لطیف کہا جاتا ہے اور چونکہ اللہ تعالی جو ہے جسمیت اور جہت سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے حواس درک نہیں کر سکتا انسانی اس لیے اس جو ہے اس لیے اس ملزوم کو لازم پر اطلاع کرتے ہوئے اللہ تعالی کو اللطیف سے توصیف کرتے ہیں اس لحاظ سے چونکہ وہ حواس ظاہری کے ذریعے درک نہیں کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس لحاظ لطیف ہونا اس کے صفات تنظیم میں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات تنظیم میں سے ہے کہ وہ نہایت باریک ہونے کی وجہ سے اس کے انسانی حواس حواصہ اس کا جسم نہیں ہے جہت نہیں ہے اس لیے انسانی حواس اس کو درخت نہیں کر سکتے یعنی یعنی اللہ تعالیٰ لطیف ہے یعنی اللہ لطیف یعنی اللہ تعالیٰ کا حواس سے ادراک ناممکن اور محال ہے ایسی ظاہری آنکھ سے اس کا ادراک ناممکن اور محال ہے اور وہ اس صفت سے منزہ ہے ایک معنی یہ دوسرا معنی ثان محمد الطیح و العالم و بطقل بدقا لطیف کا ایک معنی یہ المات لطیف ایک معنیٰ ہے یعنی عالم بقائق و غمائے عوامی سے, سے امور یعنی انتہائی پیچیدہ و بارق و دقیق امور کا جاننے والا اللہ لطیف ہے یعنی اس کا ایک معنیٰ یہ ہے یعنی عالم بقائق و عوامز امور یعنی انتہائی پیچیدہ و بارق و دقیق امور کا جاننے والا فلاں اللطیف لطیف الادی ہاں جی عرب بولتے ہیں فلاں شاہ کے ہاتھ میں لطافت ہے یعنی وہ اپنے ہنر و صفت میں نہایت ماہر باریک بینی سے کام کرنے والا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے کچھ جیسا کرنا مشکل ہو ہاں جی اس تفسیر کے لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ کو لطیف بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کا علم ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ خیلوم ہے اللہ لطیف یعنی اس کا علم جو ہے ہر اللہ تعالیٰ عالم بقائق و غوامی سے امور ہے انتہائی پیچیدہ و باریک و دقیق امور کا جاننے والا اس معنی میں کیونکہ جو ہے صحت الہی میں جو لطافت و باریکی و ہوشیاری و مہارت ہے معلومات اس جیسا بنانے سے چونکہ صنعت صنعت اللہ نے جو کچھ کھانے میں چیزیں بنایا ہے پوری کائنات جو اللہ ہی کی سنت ہے اسے کی صنعت گری ہے تو یہ کیونکہ سنت الہی میں جو لطافت و باریکی و ہوشیاری و مہارت ہے معلومات کچھ جیسا بنانے سے عاجز بناتوا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ تو بنداخل نے دیا تھا تو بھائی خون الطیف میں نے صفات ذاتیہ تو اس لحاظ سے لطیف اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتی میں سے ہوگا اس کے علم کا حصہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے جی اس اعتبار و تفصیل کی روشنی میں لطف اللہ کے جو ہے لطف جو ہے اللہ کے صفات ذاتیہ میں سے ہوں گے ہاں کیونکہ علم الہی علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتی میں سے علم اس کا تعلق علم سے ہوا تو علم اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتی میں سے سات صفات ثبوتیہ میں سے اس لیے اور تیسرا معنیٰ جو علماء نے کیا فرماتے ہیں تیسرا معنیٰ اللہ تح وہ ذات جو اپنے بندوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ زا جو اپنے بندوں کے ساتھ احسان لطف و احسان فرماتا ہے کہ بندہ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہاں جی اور اس طرح بندے کے کاموں کے اصلاح و درستگی فرماتا ہے کہ بندے کو اس کا گمان تک نہیں ہوتا ہے جنا جی فرماتے ہیں اللہ عرض میں اللہ جو اپنے بندوں پر بڑا لطف و احسان فرماتا ہے جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے یارز عمر جس میں اس رزق میں صرف کھانے پینے چیزیں نہیں ہیں وہ تمام چیزیں جو انسان کو کمال کی طرف جانے کے لئے ہاں جی ضرورت ہوتی ہے اس کو کامل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس رزق کے اندر شامل اور سبھی اللہ تعالیٰ ہی پہنچا دیتے ہیں بے مانگے پہنچا دیتے ہیں وہ مہربان اللہ ہے کیونکہ وہ لطیف ہے چوتھا معنی رابعان جو فرماتے ہیں لطیف کا معنیٰ وہ تفسیر ہے جو امام غزالی نے المقصد الاسنہ میں ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا یہ سم اللہ اسے کہتے ہیں یا وہ ذات اس عسم کا مستحق ہے جو مسالے کی حقیقت ہن اور پیچیدگیوں اور بارقی کو جانتا ہو پھر ان مسالے کو اس کے مستحق تک کمال رف اور نرمی اور شوقت سے پہنچا سکتا ہو جب کسی میں یہ علم اور یہ عمل دونوں جمع ہو جائیں تو اس میں مان اللطیف اتمام کو پہنچتی ہے اور کمال حاضل علم والمل ہاں اس کا جو ہے یہ علم عمل کمال کو پہنچتا ہے اور کمال حاضل علم علم والمل جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہاں جی ہر چیز کو اس کی کمال اصلاح تک پہنچائیں اس کے کمال اس کی اصطلاح اصلاح کریں درست کی کہیں اللہ کے سوچ کسی اور میں ممکن نہیں امام براج الحمت ہے اللہ کے سوچ کسی اور میں ممکن نہیں اماں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو غوامز اشیا و خفایہ یا شاہ کا علم ہے جو انہوں نے فرمایا اس میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جو نا ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ خود ہے سر اللہ علم اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے جس نے چیز کو خلق کیا جب بنایا خود نے تو چھوٹی سے چھوٹی بارک سے بارک لتین لحظاتی کو خود نے خلق کیا عظیم سے عظیم موجودات کو بھی خود نے خلق کیا لہذا اس چیز کا علم ہے لہذا جو ہے ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ کو غوامی سے و خفایہ یا عشا علم ہے اس میں کسی کوئی شک کی گنجاج نہیں ہے کیونکہ خفی و جلی تمام چیزوں کے نسبت اللہ کے علم کے نسبت سب برابر ہے اس کے لیے یہ خفی جلی ہمارے لیے ظاہر باطن ہمارے لیے اللہ کے لیے سب ایک جیسا ہے. اللہ کے لئے کوئی جلی و خفی کا محفوظ نہیں رکھتا سب اس کے لئے جلی و ظاہر ہے اس کے کاموں میں رفق و لطف و شفقت و مہربانی کا تو کوئی حسر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مخلوق کے حوالے سے ہاں لطف شفقت مہربانی احسان کا تو کوئی حسر ہی نہیں ہے. بس اللہ اس لحاظ سے بھی لطیف ہے ہاں تو بس اللہ لحاظ سے لطیف ہے کتاب لوامی البیانات جو میں محدود الراضی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو پینتیس پہ یہ توضیحات آپ نے ذکر فرمایا ہے ہاں جی اور اس کے بعد جو ہے مزید اس کی توضیحات ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے درسوں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کریں گے